جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں ہیں وکول بُن سی اکن چدون علیہ و سی ادنی وق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 اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے لہٰذا تم اپنا کام کرتے رہو ہم اپنا کام کر رہے ہیں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 الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ جو زکاة ادا نہیں کرتے اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ البتہ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 جس کا علم بھی مکمل فَإن أعرضوا فقل أنذرتكم مثل عاد وثمود پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر دیا ہے جیسا کڑکا آد اور سمود پر نازل ہوا تھا اتھ مر سول بینی عیدم امی خلفیم اللہ تبدولہ ضلع بِمَا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 ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ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 اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَّاتٍ لِنُذِيقَهُمْ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ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 امود فست قط اللہ دل ہُوت ہم سائیں قطلہ د بلو یکس رہے سمود تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا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 کالولی جہ تم مار کالو او تو نی او تو خل شیو ہوں خالق کم اولا مروتی الی ترجاؤ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے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 تم تست رون یش کم سن کم اب فارو کم جمل کیوں تم ان, أن لمل اور تم گناہ کرتے وقت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 اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو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 وقال كفروا ربنا ارنا من الجن تحت مین تحت من السفلی اور یہ کافر لوگ کہیں گے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 مستم تاف شوتی تم تو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 ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی تم بدی کا دفع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی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 اسی کو آتا ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہو سمی <الْعَلِيمٌ> اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے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 تمہارے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تصبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں الْمَاءَ و وَرَبَتْ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 ان لوگوں نے بہت برا کیا ہے جنہوں نے نصیحت کی اس کتاب کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے لا يأتيه جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں مَا يُقال لك إلا مَا قد قیل اے پیغمبر تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھیں یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی جلین منو ش قرم اور اگر ہم اس قرآن کو آجم قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُمْ رِیب اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی پھر اس میں بھی اختلاف ہوا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے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 وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَا دِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِ قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ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 کہ ان کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے لئے ان انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلا مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے اولا ان لي۔ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّئِ إِنَّ لِي لَلْحُسْنَى